احمد اللہ والسلام علی اشرف الانبیاء المبیا محمد وعلی آلہ اجمعین امنا داٹ آج بھی ان شاء انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور انشاءاللہ شاء آج کے درس میں قیامت کے ایک بڑی نشانی کے ایک ذکر کیا جائے گا اور بتا گیا کہ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس یا گیارہ نشانیاں بتائی دو تقریباً گزر چکا ہے مہدی اور یہ مسیح الدجال کے متعلق یہ پچھلے دو درس میں بات ہو چکی ہے آج یہ تیسرا درس ہے اسی کے متعلق اور آج کے درس میں تیسری نشانی ذکر کی جائے گی وہ نضول ابن نمریم حضرت عیسی علیہ سولاۃ والسلام کا نزول ہونا حضرت عیسیٰ علی والسلام کون ہے اور کیا ابھی موجود ہے کہ نہیں ان کا نام اور لا لقب اور ان کی صفات کیا ہے اور کس طرح نازل ہوں گے اور قیامت کے دن یا وہ کیا کیا دنیا میں کریں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ان کی زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آئیں گی پھر ان کی وفات کہاں ہوگی اور کس طرح ہوگی اسی کے متعلق انشاءاللہ آج کے درس میں مکمل انداز سے ذکر کیا جائے گا پچھلے درس میں مسیح الدجال کے متعلق بات ہوئی تھی آج مسیح ابن مریم کے متعلق دونوں کے نام مسیح ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے اتنا فرق ہے کہ انسان مقامنا بھی نہیں کر سکتا بلکہ مقامنا بھی کرنا دونوں کے درمیان بہت ہی غلط ہے کیونکہ عموماً وضاحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے لیکن عموماً مکارنہ تفاضل کے لیے اتنی ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ کون ہے عیسی علیہ السلاط والسلام اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ابن عمران عیسیٰ ابن مریم بنت عمران حضرت عمران حضرت مریم بنچ عمران اس کی کہانی اور قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو سورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں سورہ آل عمران میں اور سورہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ نے بتایا کس طرح فرشتہ آئے ان کے پاس وہ عبادت گزار عورت تھی اور کس طرح عبادت کر رہے تھے کس طرح ان کے پاس حضرت حضرت یہ جب جبریل علی اللہ سے کوئی فرشتہ آئے اور کس طرح ان کو یہ بیٹے کی بشارت اس نے دی ہے یہ پورے مختصر اور تفصیل, کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے لیکن ہم لوگ یہ قصہ اور یہ واقعات ذکر کرنے کے لیے یہ درسنے رکھا یہاں یہ بتائیں گے کہ دوسروں کی زندگی کیا ہوگی حضرت اسر علیہ السلاط وسلام کی دو زندگی ہوگی ایک زندگی گزر چکی ہے اور اس کے متعلق قابل و قرآن اور سنت میں دیکھ لو اور دوسرے جو متعلق یہ ہے جو آنے والا ہے اور ہونے یہ زندگی آنے والی ہے یہ سب مریم یہ اللہ خان ہو کے نبی ہے اور رسول بھی ہے نبی اور رسول دونوں کو من نبوت ملی ہے اور رسالت بھی ہے اور اول العزم من مینرس یعنی بڑے بڑے امبیاؤں میں ان کے شمار کیا جاتا ہے بلکہ کچھ علماء ذکر کرتے ہیں یہ افضلیت کے طور پر یہ چوتھے نبی ہیں اللہ کے رسول پھر حضرت ابراہیم پھر موسا پھر عیسیٰ پھر نوح لیکن افضل اول العظم رسول پانچ رسول ہیں جو عظم یعنی زیادہ ہمت اور زیادہ ان لوگ پر ذمہ داریاں ان لوگ کو دی گئی ہیں اور ان لوگ کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور یہ پانچ ہیں یہ صلی اللہ کے رسول وسلم حضرت ابراہیم موسا عیسیٰ اور حضرت حضرت محمد صلاحم ابراہیم موسی عیسیٰ اور نو علی صلاۃ وسلم تو یہ الع العزم اور اور بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ یاد ہے یعقوب سے یعقوب کے نام اسرائیل تھا تو اسرائیل وہی خود ہی یعقوب تھے اور ان کے اولاد بنی اسرائیل ہیں تو حضرت یعقوب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام پر اختتام ہوا لیکن دونوں کے درمیان کئی ہزار سال کے فرق ہے اللہ عت آئی بنی اسرائیلوں کو عزت دی تھی کہ ان لوگ میں نبی اور رسول ہوتے تھے لیکن جب وہ لوگ کفر کرنے لگے تو یہ فضیلت اللہ ان لوگ سے ختم کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رکھ دی ہے یعنی یہ فضیلت اور یہ خاصیت اللہ سبحانہ و حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزات دی ہیں اور یہ معجزات آپ قرآن میں بہت ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض اس کی یعنی اس کی شفا مل جاتی تھی اس میں مردے ہو جاتے تو اللہ کے نام لے کر وہ اس کو زندہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں اللہ اور یہ بھی بڑا معجزہ ولادت ایک بڑا معجزہ ہے اس کی ولادت جو ہوئی ہے صرف ان کی ماں تھی باپ نہیں تھے یہ اللہ کے کرم اور اللہ صبح تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ یہ قیامت تک ایک کیا ہے ایک علامت اور کی نشانی بنے اللہ خود ہی فرماتے ہیں کیا ہے جالم آئے تاکہ اس کو رحمت منہ تاکہ اس کو ہم لوگ ایک بڑی قیامت تک نشانی بنائے اور تاکہ ہمارے ذریعے سے ایک رحمت بنے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلم خود ہی رحمت تھے اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ حضرت اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اللہ کہ اگر سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہے یعنی اگر کوئی ایک کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ پر شک کرتا ہوں یا وہ نبی نہیں تھے یا کچھ اور تھے تو انسان اس کے وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہودی لوگ تو یہی کی یہودی لوگ سارے انبیاء پر ایمان لاتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ جب آئے نئی شریعت کے ساتھ نسلانیت جو تھی اور نئی کتاب کے ساتھ انجیل تو لوگ کہنے لگے یہ ہم لوگ کے شریعت سے شریعت کے مخالف ہے اس لیے ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ اسی وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو گے تو اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ ہم لوگ کے نبی آج کل عیسائی لوگ دعویٰ کرتے کہ حضرت عیسیٰ ان کے نبی غلط ہے ان کی نسبت لیتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں کہ ہم لوگ زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت و السلام کے متبع ہیں ہم لوگ زیادہ ان کو مانتے ہیں ہم لوگ زیادہ اس پر ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا بھی موجود ہیں کہ نہیں اور کیا ان کو قتل کیا گیا کہ کی نہیں یہی آیت اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ بتاتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا وفات ملی ہے اور یہ مذہب جبہور جبہ نہیں بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کے یعنی جتنا علماء ہے سب اس چیز کے قائل ہے کیونکہ قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وما قتل وما فلبو اللہ یہاں بھی جو آیت پڑھی گئی عشا میں اللہ حضرت یہ یہودیوں کو مذمت کرتے ہیں کیا اللہ اس کو بہت سارے ان کے عیوب ذکر کی کہ ان لوگ بہت ساری برائی کرتے تھے اسی لیے وہ عذاب کے مستحق ایک یہ گناہ وقلی ہند ان قتل عیصب نمر یم رسول اللہ اور یہ بھی ان کی ایک برائی ہے کہ ہم لوگ کہتے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے رسول ہے اس کو ہم لوگ قتل کی کیے چل اللہ جواب دیتے وما قتل تو ان کو قتل نہیں کیے واما سلبوں نہ ان کو سولی پہ چڑھائے گئے اللہ کن شب لیکن ان کے لیے مشبہ کیا گیا اس کے جگہ پہ یعنی کسی اور کو دیا گیا مشبہ یہاں دو معنی ہے ایک مانا جو اکثر افسرین نے کہا کہ کسی آدمی کو اللہ نے اسی کی جگہ میں رکھ لی اور بہت افسرین یہ کہتے لیکن یہ کہیں دلیل نہیں ہے اکثر آپ لوگ قسم یہ پہو گے کہ ایک یہودی لوگ اس طرح کیے یہودی لوگ جب حضرت عیسیٰ نیم رسالت لے کر آئے تو یہودی جو لوگ فلسطین میں رہتے تھے وہ لوگ ان کے دشمن بنے کہتے تھے کہ تمہارے دین کیسے نہیں آیا آپ تو آپ پر کیوں عمل نہیں کرتے ہو اللہ کا حکم تھا لیکن وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ان کے جتنا متبے تھے ان کو قتل کرنے لگے حضرت عیسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہمت نہیں تھی ان کے دل میں یقین ہے کہ یہ رسول ہے تو کیا کیے اس وقت ایک حاکم رومانی تھا روم کے در اس سے وہ لوگ آ کے ان کو دھوکہ بار بار ان کو سناتے تھے کہ حضرت یہ عیسا جو آئے یہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں وہ تو رومی یہودی نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے مخالف تھے لیکن بار بار ان کو سناتے تھے یہاں تک اس کے دل میں بھر گئے حضرت عیسی کے خلاف اور آخری بات یہ تھی وہ لوگ ان سے یہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علی السلاۃ والسلام یہ رسول بن کر آئے اور تمہاری حکومت یہاں سے ختم کر دیں گے تو پھر وہ اپنے فوٹ کو بھیجا کہ جا کے اس کو قتل کر دو تو ایک آدمی یہودیوں میں شاید دکھانے کے لیے کیونکہ جگہ کہا ہے جہاں حضرت عیسیٰ چھپے تھے تو کہتے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیے اور اس کو وہ جو یہودی تھا اسی کے جگہ میں اللہ نے اس کے شکل اس سے ملا دی اور اس قتل کیا گیا لیکن یہ جو اس کی جگہ میں جو قتل کیے گئی کہیں ثبوت نہیں ہے کہ یہ ہے کہ کوئی اور بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میرے جگہ پہ کون بیٹھے گا اس کو قتل کیا جائے گا اور وہ شہید بن جائے گا تو ایک نوجوان کھڑا ہو کر وہ تیار ہوا تو اس لیے وہ روایت میں آتا کہ قتل جس کو کیا گیا مومن ہے اور کچھ لوگ کہتے نہیں وہ جو ہودی تھے بہرحال کسی کو بھی قتل کیا گیا یہ مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا برت آئی بلکہ اللہ سبحانہ ہو اپنے طرف سے اس کو اٹھا لیے یہ واضح آیات ہے لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں آیات کو رد کر کے کہتے نہیں حضرت عیسی کو قتل کیا گیا مسلمانوں میں ہم یہودیوں کی بات نہیں کریں گے اور ان کی موت ہوئی نہیں کہتے موت ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اتریں گے نہیں کیا دلیل ہے کہ جو قرآن میں دوسری آیت میں آتا ہے کہ انی متوفیق اے حضرت عیسیٰ ہم آپ کو وفات دینے والے ہیں اور آپ علیہ پھر تم کو ہم اپنے طرف تم کو اٹھائیں گے تو کہہ دے وہاں وفات اس کے مطلب وفات ہوئی قتل نہیں کیا گیا عیسا آیت میں لیکن وفات عام مفاد ان کو ملی ہے لیکن وہ اس طرح کہنا جہالت کی بات ہے کیونکہ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیثوں کو مخالف ہے حدیثیں ایک دو حدیث نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ حدیث ہیں کچھ علماء دو سو نبے حدیث تک ذکر کیے کہ یہاں جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے اور لیکن یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ کے یعنی اللہ نے اٹھائے نہیں تو یہ بھی غلط ہے بلکہ ہم لوگ کے ہے کہ اللہ ہاتھوں کو اٹھا لیا اپنے طرف لے اب آسمان میں اور کس طرح اٹھائے روح و جسدََ یعنی روح بھی اور جسد بھی یعنی جس طرح عام انسان ہوتا ہے زندہ اللہ اس کو اٹھاتے ہیں تو اسی طرح کچھ جو لوگ کہتے ہیں نئے حضرت عیصد دوبارہ رہیں گے کہتے اللہ نے اٹھا لیے لیکن وہ جس طرح عام لوگ مرتے ہیں اس طرح اللہ نے اٹھا لی یہ غلط ہے اور یہ اللہ سلحان و قرآن کی تعریف کرتے ہوئے یہ ذکر کی ہے اور یہ بیان ورنہ اگر یہ خاصیت نہ ہوتی تو ذکر کرتے تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح اللہ سان تعالم کو اٹھائی اور وہ زندہ پھر حضرت عیسیٰ کے کی نام کیا ہے ہم لوگ جو قرآن میں ذکر کیا گیا عیسی کے لفظ اور قرآن میں پچیس جگہ ان کا نام آیا ہے پچیس جگہ ان کا نام آیا ہے اور اللہ کے رسول کے نام کتنا بار آیا چار بار یا پانچ بار چار محمد اور ایک احمد تو اس کے مطلب نہیں کہ ان کے فضیلت لیکن قرآن اتنی ہی اہمیت دی ہے ایک عیسائی جو نسرانی اگر اس پر غور کریں گے تو پھر اس کو یقین ہوگا کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح ان کے رسول جو دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ کے حقیقی رسول ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو اسی لیے قرآن میں یہ ذکر کیا گیا اور عیسائی لوگ یسوع کہتے ہیں لوگ اس کو یسوع کہتے ہیں ان کا لقب مسیح پڑا مسیح کیوں کہا گیا اس کے بھی اسباب ذکر کیا گیا ہے مسیح کے معنیٰ صدیق بھی ہوتا ہے اور مسیح اس لیے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام ہاتھ پھیرتے تھے مسا کرتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا یہ آئے گا کیا یہ قرآن میں ہے جب وہ بیمار ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے ہاتھ پھیر کر اللہ کے نام لے کر تو اس کی شفا مل جاتی تھی اور ہاتھ پھیرتے تو کوئی زندہ ہوتا تھا تو اس لیے مسیح مسا کرنے سے اور ایک مسیح کے معنی یہ ہے کہ مسا کریں گے جیسا کہ اگلی روایت میں آئے گی کہ قیامت جب گجار کو قتل کیا جائے گا تو کچھ لوگ جو ان لوگ کو متاثر ہوئے فتنے میں ان لوگ کو چہرہ مسا کر کے جنت کی خوشخبری دیں گے آئے گا انشاءاللہ تو اس لیے مسیح مسا سے یہ زیادہ قریب ہے اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں زمین کو مسا کریں گے کیونکہ وہ چلیں گے لیکن زیادہ قریب یہ ہے کہ مسا کریں گے یعنی مریضوں پر ہاتھ پھیریں گے اللہ کے نام لے کر علاج کے طور پر تو یہ جو کرتے تھے یہی کی وجہ سے اس کا نام مسیح پڑ گئے اس کے بعد حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے کہ نہیں حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور اس میں مسلمان کے دل میں شک کبھی نہیں ہونا چاہیے بہت سے مسلمان شک کرنے لگے افسوس کے بعد کہ دو تین تقریر یہاں وہاں سے جاہلوں کی تقریر سن کر کہتے ہیں ہاں یار ان کی بات تو صحیح لگ رہی ہے وہ تو ثابت کر رہے ہیں اس طرح یہ جاہل انسان ہے دیکھیے قرآن اور سنت میں ثابت ہونے کے بعد اب اشتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ ٹائم یہ ضائع کرتے ہیں کہ آئیں گے کہ نہیں اس میں زیادہ دن لگا دیتے ہیں غلط ہے مومن کے شیوا یہ ہے آدت یہ ہے کہ یقین ہوا تو آپ یقین مانو اب اس میں زیادہ بحث مت کرو بحث کرنے کے مطلب کہ انسان کے دل میں شک اللہ کہ اگر کوئی انسان دلیل ڈھونڈتا ہے کہ مخالف کو چپ کرا ہے تو الگ بات ہے لیکن انسان شک ہو کرتا ہے پھر دلیل ڈھونڈتا رہتا ہے یہ بالکل غلط ہے اسان یقین کرے قرآن میں دو جگہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ آنے کی خوشخبری دی گئی اور اشارہ کیا گیا ایک صریح ہے ایک کم صریح ایک صریح یہ ہے جو سورج زخروپ میں اللہ حضرت عیسیٰ کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتی وہ نہ ہوں ل علم علم کو کہتے ہیں. اقراط پڑھی گئی علم السّہ اور اقراط میں عالم السا دونوں معنی صحیح ل علم یعنی بے شک حضرت عیسیٰ کا نظور قیامت کی ایک علم ہے یعنی قیامت آنے کے ایک علم ملتا ہے کہ قیامت قریب ہوگی یعنی نشانی ہے یعنی حضرت اللہ پرماتے یہاں کہ حضرت عیسیٰ کو آنے کے یعنی حضرت عیسیٰ خود قیامت کے ایک علم ہے یعنی قیامت کو آنے کے ایک ہم لوگ کے اس علم ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ایک عالم کی کراعت ہی عالم یعنی نشانی ہے اور دونوں معنی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام قیامت کے ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی ہے اس لیے وہ آئیں گے اور جس طرح حدیثوں میں آتا ہے تو یہ دلیل ہے دوسری دلیل جو کم واضح ہے اور جو پڑھی گئی ابھی عشاء میں اللہ فرماتے ہیں کیا ہے اللہ عشما یہاں فرماتے ہیں سری نشاء میں کتاب اللہ نبی قبل پور علیہ شہیدہ یہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہر اہل کتاب کے فرد ان کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائے گی اس کے تفسیر کئی کیا گیا موتی کس پر راجع ہے حضرت کے اہل کتاب پر زیادہ تر قریب یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف یعنی ہر عیسی علی صلاح کی کے وفات سے پہلے ہر اہل کتاب کے فرد ایمان لانے والا ہے تو اس کی معنی کیا ہے اگر ہم لوگ پہلی زندگی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کو اٹھانے سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان نہیں لائے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر یہودیوں پر مسلمان نہیں تھے تو یہاں وہ مقصود نہیں یہاں مقصود ہے قیامت جو دو دوبارہ آئیں گے اور اس میں یہ ہے علماء کے اتفاق کی جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا جائے گا اور یہودیوں کو قتل کیا جائے گا جتنا اہل کتاب اس وقت ہوں گے سارے لوگ حضرت عیسی کے متبع بنیں گے تو یہ مقصد دوسرے مرحلے پہ جیسا کہ کو صاحب کرام بھی اس طرف اشارہ کرتا بھی تو یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ یعنی حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے یعنی حضرت عیسیٰ کے موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے یہود و اور ایمان لائیں گے یہ مقصد ہے کہ دوسری زندگی میں پہلی زندگی میں نہیں کیونکہ پہلی زندگی میں یہ تو نہیں ہوا اور حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے یعنی زندہ ہو کے چلے گئے تو اس لیے یہ دوسری زندگی تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ فلاح و سلام دوبارہ آئیں گے یہ قرآن میں حدیثوں میں بتایا گئی تقسیب کچھ علماء نے پچیس صحابی سے حدیثیں جو عیسیٰ کے نزول کے بارے میں ہیں 25 صحابی سے ثابت ہیں. اسی لیے علما کہتی اس میں جھوٹ کی کوئی اندیشہ نہیں ہے یہ حدیث متوطر ہو گئے یعنی اس میں جھوٹ کے اندیشہ نہیں کسی کے لیے اجائز نہیں کہ اس کو رد کرے اور انکار کرے اور دو سو نبی نبے تقریباً حدیثیں ذکر کیا گیا ہے اب دیکھیے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت ایسا نہیں آئیں گے دیکھیے وہ لوگ کتنا گمراہ لوگ ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی بات کہتے ہیں اور حدیث ثابت ہو چکا تو اس کے بعد بحث کرنا غلط ہے اور خاص کر اگر اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول کی قسم عام لوگوں کی قسم کی طرح نہیں اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں والذی نفسی یعنی اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ تو بالکل آنے والے اترنے والے ہیں تو اللہ کے رسول اگر قسم نہ کھاتے صرف اس طرح بتاتے تو پھر بھی ایمان تو ہوتا دل میں تو کسی کسی کی ہمت ہوتی کہتے نہیں وہ تو غلط ہے یہ تو قرآن میں نہیں ذکر کیا گیا واضح نہیں ہے یہ انسان وہی ہوتا جس کے دل میں شک اور ریب ہوتا ہے اور دوسری حدیث و اللہ کے رسول واللہ ابن مریم اللہ کی قسم حضرت ابن مریم دوبارہ نازل ہوں گے اور کیا کیا کریں گے اللہ کے رسول حدیث میں ذکر کرتے ہیں اس لیے کوئی شک نہ کرے سب کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ حضرت عیسی آئیں گے کس طرح آئیں جس طرح اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ حضرت عیسی کی صفات کیا ہے پچھلے درس میں ججال کی صفات ذکر کی گئی تاکہ اگر دجال آ جائے تو پہچانا جائے اسی طرح حضرت عیسی کی کچھ صفات اللہ کے رسول نے ذکر کی اللہ کے رسول حضرت عیسی کو دو جگہ اللہ کے رسول نے دیکھی تین جگہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھی اور اللہ کے رسول کے خواب انبیاء کے خواب صحیح ہوتا کبھی اس میں غلطی نہیں ہوتی تو اس اللہ کے رسول خواب میں دیکھا اور بتائے اللہ کے رسول کے مجھے خواب میں دکھا گئے جیسا کہ حدیث میں ابھی آئے گا اور اللہ کے رسول نے دوسرے بار اللہ کے رسول نے دیکھا کہا بیت المقدس کے مسجد میں مسجد اقسام میں لیکن اس میں اللہ کے رسول صاحب ملاقات کیے سارے جیسے مہاراج کو ذکر کیا گیا اور تیسرے اللہ کے رسول نے ملاقات کی کہا آسمان میں حضرت عیسیٰ کس آسمان پہ ہے کسی کو یاد ہے دوسرے آسمان پہ, آسمان پہ پہلے آسمان میں حضرت آدم ہے دوسرے آسمان میں حضرت حضرت عیسان صنعت وسلم بخاری کی روایت ہے تو وہ دوسرے آسمان پہ ہے پھر اس طرح اللہ حالانکہ یوسف اور سب سے افضل ہیں لیکن ان کو نیچا رکھا گیا کیونکہ وہ قریب ہے تو اتریں گے جیسا کہ علماء نے ذکر کی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ صفات کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے پہلی یہ ہے صفت ہے کہ وہ کیا ہے رجل میں حدیث پہلے پڑھتا ہوں ابو عرض کی روایت ہے جو بخاری مسلم ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے جب آسمان اے معراج بھی مجھے چڑھایا گیا اللہ کے رسول معراج بھی دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ سے حضرت عشا کی صفت ذکر کی اور عیسیٰ بھی رباح یعنی وہ مربوع جسے رواج میں آتا ہے مربوع القامہ اور یہاں ربا اس تو کہتے ہیں مربوع جو اوسف قد ہوتا ہے نہ لمبا ہوتا ہے نہ اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے رسول کی طرف احمر سرخ کا انس یعنی حمام سے نہا وہاں کے لگ رہا ابھی نکلے ایسے بال چمک رہا ہے لگ اس میں پانی ہے لیکن وہ تر نہیں ہے اس طرح اس کے بال ہے یعنی دجال کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے کہ بال اس کا خراب ہے ان کے مقابلے میں حضرت عیسی کے بال بالکل صحیح ہے دوسرے حدیث ابن عباس کے ہیں اللہ کے رسول فرماتی احمر اجاد حضرت عیسیٰ احمر سرخ کلر ہے یعنی اس کا چہرہ اور بدن سرخ تھا لیکن سرخ کا مطلب کیا ہے یعنی وہ گورے ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ کچھ بورے ہوتے ہیں لال کے طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ حضرت عیسی کی صفت ہے عریض الصدر اس کے سینہ چوڑا ہے اور جگ جاگ کے مطلب یعنی یہاں اس کے یہاں علماء نے ترجیح دی ہے کیونکہ بال آتا ہے آتا ہے اس کے بال کیا ہے صرف تو شار یعنی سیدھا اس کے بال اور یعنی بالکل صحیح یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہاں جاگ سے مراد کہتے چمڑا ہے اگر اس کے گوشت کہیں جمع ہو جیسے چمڑا انسان جب گڈا ہو جاتا ہے تو چمڑا جمع ہو جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے تو اس کے پورے چمڑا بدن کے سکڑا نہیں کے کہیں کہیں اس لیے اللہ کے رسول جان ذکر کی ہے تو یہ چند سفات اللہ کے رسول نے ذکر کی اور اس کے بال کیا ہے لمبا ہے ایک رواج میں الما لما یعنی یہ بال یہ کان کے لو تک ہے کان کے لو تک ان کے بال ہے اور اللہ کا رسول ہاں تو اسی لیے خلاصہ ہی ہوا ان کی سفت رجل ہے رجول یعنی مرد عورت نہیں تیسری بات ابن عمر کے حدیث انا اذ اذ اللہ کا حدیث ذکر کیے کہ ہم ایک بار سو رہے تھے اور میں خواب میں مجھے دکھایا کہ کہ ہم طواف کر رہے تھے تو اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا کیا جلن آدمی سب تشار یار اس کے بال بالکل نرم اور اس طرح یعنی بالکل صحیح سلامت کے حالت میں اس کی طرح نہیں دجال کی طرح نہیں جسے بتایا کہ اس کے بال بالکل خراب تھا اور بکھرا ہوا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ صنعت والسلام کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبت تو صبت الشعر تو اس کے بال بالکل صحیح ہے اللہ کے رسول فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تو کر رہا ہوں اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم وہ یعنی آدم آدم جو کچھ ہلکا سا کیا ہوتا ہے جو تقریباً ہلکا سا سولہ ہوتا ہے تو کیسے ابھی تو کہا گئے تو ساؤلہ کس طرح ہے تو علماء اس میں اختلاف کیے لیکن یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ کوڑے ہیں لیکن کچھ سرخ کی طرح مائل ہے اور سرخ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ساؤلے ہو جاتے ہیں اب جب دیکھو انسان سرخ ہو جاتا ہے غصے میں یا کچھ بھی تو ایسے لگتا ہے کہ ساؤلہ ہو گئے چہرہ اس کا کلر بدل جاتا تو یہ بھی ایک تعویل کیا گیا اللہ کا رسول فرماتے ہیں پہ ادارہ آدن سب یم توفو یم تو مان ان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے سیدھے بالوں ہیں والا, والا اس کے بالوں سے پانی تپک رہا تھا یعنی لگ رہا کہ ابھی غسول کر کے آئے ہیں یہ حضرت عیسار علیہ سے تو اس لیے رجل شاب نہیں جوان کیونکہ کہتے ہیں کہ جوانی میں اللہ نے ان کو اٹھا لیے مربوع القام بتایا کہ نہ لمبا نہ چھوٹا احمر سرخی کلر کی کرم مائل ہے آدم یعنی وہ کچھ سا ہے سب الشعر بال سیدھا ہے بتا کہ کہیں کہیں اس کا چمڑا, ان کے چمڑا جو ہے یہ ہوا ہے اور عریض الصدر سینہ چوڑا ہے اس کے بال کان کے تک ہے ایسے لگنا کہ ابھی حمام سے یعنی غسل کر کے نکلے ہوئے ہیں اللہ کے رسول یہ حدیث میں فرماتے ہیں میرے اور عیشے کے درمیانی عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور عیسا سے آئیسا آسمان سے نازل ہوں گے لہذا جب انہیں دیکھو تو انہیں پہچاننا ان کا قدم متوسط ہوگا ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا اور اللہ کے رسول اور مزید صفات اور خوش اعمال ذکر کیے تو یہ ان کی صفات تھی جو کچھ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے اب آئیے دیکھیں کہ حضرت یہ علیہ صلاحت و سلام کب نازل ہوں گے نازل ہوں گے کب قیامت سے کچھ دن پہلے کچھ سال پہلے یا کچھ مدت پہلے اور یہ قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کس طرح نازل ہوں گے کچھ صفات پہلے ذکر کیا گیا دجال میں وہ کی سپاہ جو نازل ہوگی سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ مہدی اور دجال کے بعد نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیت والسلام مہدی علیہ السلام اور دجال کے بعد نازل ہوں گے لیکن دونوں کی زندگی میں آئیں گے بتایا گیا کہ مہدی کتنا سال رہیں گے دنیا میں کسی کو یاد ہے دو ہفتہ پہلے ذکر کیا گیا سات سال یا آٹھ سال یا نو سال زیادہ تر قریب کے آٹھ سال یہ خلافت کریں گے اور آٹھواں یا نواں سال حضرت سے کتابے رہیں گے تو اسی لیے یہ سات سال زیادہ روایت ہے اور ان کے بعد دجال آئے گا اور مہندی کے قصر ذکر کیا گئے کہ مدینہ سے نکلیں گے لوگ کے بیعت لیں گے پھر وہیں سے نکلیں گے شام کی طرف جہاد کے لیے اور پھر اس کے بعد دجال آئے گا کہاں سے خوراسان ایران سے پھر مکہ مدینے کی طرف آئے گا اس کو برباد کرنے کے لیے لیکن نہیں کر پائے گا اور پوری دنیا شیئر کر کے پھر وہاں آئے گا پھر شام کے طرف جائے گا پھر حضرت مہدی کے مخالفت کے لیے یا جہاد لڑائی کے لیے وہ تیار لڑنے کے لیے دونوں سب کھڑے ہوں گے اسی کے درمیان حضرت عیسار علیہ و سلام نازل ہوں گے اور دجار بتائے گا کتنا سال رہے گا دنیا میں چالیس دن یعنی چالیس دن پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر اور باقی سینتیس دن عام دنوں کی طرح یعنی ایک سال دو ہفتہ اور دو دو مہینہ دو ہفتہ تقریباً رہے گا تو اسی لیے حضرت مہدی کے دنوں میں وہ بھی آئے گا اور دونوں کے بعد حضرت ایسار سلاط وسلام نازل ہوں گے کہاں نازل ہوں گے عند مینارت البعبہ مینارت البعبہ یہ کہاں ہے دمشق میں دمشق آج کل کہاں ہے سیریا کے دارالحکومت ہے جہاں راجدانی ہے سیریا کے اس کو دمشق کہتے ہیں تو وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آئیں گے کہاں انڈل مینار ایک سفید منارہ وہاں موجود ہے اسی کے مشرق کی طرف نازل ہوں گے لیکن یہ منارہ کے بارے میں خلاف ہوا کون سے منارہ اکثر علماء نے کہا یہ پہلے موجود تھا لیکن عیسائی لوگ آ کے اس کو توڑ دیے لیکن پھر بھی ابھی موجود ہے تو زیادہ تر کہتے ہیں مسجد اموی جو آج کل دمشق ہے وہ مسجد اموی یہ الود عبد الملک رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بنوائی ہے تو اسی کے بغل میں کہیں بھی نازل ہوں گے یہ دوسری صفاتیں تین اور کیا کریں گے علیہ ہی محرود یعنی محرود یا محرود یہ دو چادر ہوں گے اور یہ ورث اور زعفران سے ملا ہوا یعنی خوشبو ایک قسم کا خوشبو ہوگا اور اس میں وہ مکس رہے گا اس میں اسے دھلا گیا ہے خوشبو رہے گی اس میں اور کیا اس, کی طرح ہے؟ اس طرح نازل ہوں گے ان کو کون اتارے گا زمین پہ اوپر سے اترنا تو مشکل کام تو اللہ ساد اگر چاہے تو کسی بھی طریقے سے اتاریں گے لیکن ان کی عزت کے ساتھ دو فرشتوں کو لے کر اتریں گے ایک ہاتھ اسی فرشتے کے کندھے پہ اور دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پہ اس طرح نازل ہوں گے اور, اور مزید تفصیل یہ حدیث سن لو کس طرح نہ سنو البن حدیث مسلم میں حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول فرماتی جب اللہ تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو دمشق کے مشرقی حصے میں یعنی مسجد کے سفید منار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو ایک مزید سے ہے سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطروں کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے کچھ نکلیں گے یہ مبارک انسان ہے اور اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے اور کیا ہے ان کس سانس لیں گے کس طرح سانس اللہ کے رسول رات ان کی سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کر کے ان کو قتل کر دیں گے اور لط کے مقام پہ قتل کریں گے جیسا کہ پچھلے درس میں یہ حدیث بھی ذکر کیا گیا تو کہا یہ حضرت عیسیٰ نازل اس طرح ہوں گے اور نازل قتل کرنے سے پہلے کیا کریں گے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے وہ پجر کی نماز میں آئیں گے اور جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ مسلمان سب پہ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آگے کون ہے حضرت محدید علیہ السلام وہ نماز کے لیے تیار ہو رہی ہے پڑھانے کی تیاری یا شروع کر تو حضرت جب عیسیٰ آئیں گے وہ انتظار میں رہیں گے کہ آنے والے ہیں اور اسی میں جہاد کرنے کے لیے تیاری میں رہیں گے وہ نماز بھی پڑھیں گے تو جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ آئے تو یہ حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کیا کریں گے کہیں گے نہیں بلکہ آپ آگے بڑھو آپ ہی نماز پڑھو حدیث ماحول اللہ کے رسول فرماتے اللہ فضال الطاعفۃمن امتی کہ میرے امت میں ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی جو اللہ کے یعنی دشمنوں سے لڑے گی پھر اللہ کے رسم الحمت فنزل عیسیٰ عیسیٰ ناز ہوں گے تو امیر ہے مسلمانوں کے امیر کہیں گے کہ آؤ نماز تم پڑھاؤ تو وہ کہے گا نہیں ان عمر بعض تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللہ حاضر اما کہ تم میں سے امیر تم میں سے ہوتا ہے یا اللہ صبح تمہاری اس امت کی عزت دی ہے یہ مسلم کی رواج ہے واضح ہو کہ یعنی حضرت عیسی اس صفت میں گے تو فجر کی نماز میں گے تو حضرت محدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت گے یعنی اب اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے بعد گجار کو قتل کریں گے لیکن کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسد نماز پڑھا کے پھر دجار کو قتل کریں گے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسی پہلے دن میں قتل نہیں کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے چند دن کے بعد کیونکہ یہ صحیح ہے کہ حضرت عیسد جب آئیں گے تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے اور وہ خلیفہ وہ ہی رہیں گے پہلے مسلمان کے حاکم ہی رہیں گے لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ زیادہ افضل ہے تو حضرت مہدی اپنے حکومت اور خلافت چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کو دے دیں گی یہ زیادہ مجھے راجہ لگ رہا ہے اسی لیے حضرت عیسیٰ بعد میں خلیفہ بنیں گے اور وہی امیر بنیں گے پھر وہی نماز پڑھائیں گے اور نماز پڑھانے کے بعد وہ دجار کو قتل کریں گے جیسا کہ اگلے مسئلے میں ذکر کریے حضرت عیسی کے نزول کے صفت حضرت عیسیٰ کیسے کیا کیا کریں گے دنیا میں حضرت عیسیٰ جب آئیں گے دوبارہ دنیا میں تو کون سے امال کریں گے جو قرآن اور جو حدیث میں ثابت ہے چند امال کریں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے دجال کو قتل کریں گے اور یہ صفت ابھی ذکر کیا گیا پچھلے درس میں کہ آئیں گے پھر قتل کرنے یہ دجال بھاگنے لگے گا لیکن حضرت عیسیٰ سلاط وسلام ان کو چھوڑیں گے نہیں اور اپنے نیزے سے ان کو قتل کریں گے کہاں لوٹ پہ حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نہ کرتے تو پھر بھی وہ ختم ہو جاتا لیکن حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ ہی سے قتل کریں گے تاکہ مسلمانوں کے دل میں یعنی اطمینان ہو جائے کہ ہاں وہ مقتول ہو گئے اور اس کو آنے کے دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ معبود نہیں ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کو موت تو نہیں آتی ہے اور اس کی جیسا کے کی قتل کیا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ ان کو قتل کرنے کے بعد بتا گئے پچھلے درس میں کہ حضرت عیسیٰ اور یہ مومن لوگ دجال کو قتل کرنے کے بعد یہودی جو ستر ہزار کے تعداد میں رہیں گے جو دجال کے ساتھ ستر ہزار میں رہیں گے پورے اسلحہ کے ساتھ رہیں گے لیکن جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو لوگ بھاگنے لگیں گے اور بتایا گیا کہ پچھلے درس میں کہ وہ حتیہ کی درخت اور پتھروں کے پیچھے چھپنے لگیں گے تو پتھر اور درخت بول اٹھے گا کہ مسلمان اے اللہ کے بندہ میرے پیچھے یہودی ہے آ کے قتل کر دو تو مسلمان آ کے قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے اور یہ جاننا چاہیے کہ اس سے یہ آخری جہاد رہے گا پوری زمین میں اس کے بعد کوئی جہاد نہیں جہاد کے دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی مسلمان جہاد کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا کیونکہ اس کے بعد مسلمان یا تو ختم ہوں گے یا تو مسلمان کچھ رہیں گے لیکن کمزور رہیں گے اور اس وقت جہاد ختم ہو جائے گا اور یا تو اس کے بعد ایمان کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ پہلا عمل ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام یہ لوگوں کا حاکم بن جائیں گے خلیفہ ہی بنیں گے اور بتایا گیا کہ پہلے حضرت کون تھے مہدی لیکن مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ بنیں گے تو ایک خیر اس امت کے سب سے افضل شخص اور اس کے بعد دوسرے یعنی اور اس سے افضل آئیں گے خلیفہ بنیں گے تو بہت ہی اچھا زمانہ رہے گا اسی لیے اس, اس کی برکات ابھی ذکر کریں گے تو یہ دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا تو مہدی ان کو دے دیں گے یا تو مہدی کے وفات آ جائے گی اس کے بعد حضرت عیسیٰ خلیفہ بنیں گے لیکن جیسا کہ اور روایت میں آتا کہ سات یا نو سال تک رہیں گے تو کچھ علماء اس میں کہتے کہ ہو سکتا سات سال تک خلیفہ بنیں گے یا آٹھ سال تک اور ایک سال بعد حضرت عیسیٰ کو دے دیں گے ان کے سات سال بعد دے دیں گے پھر ان کی زندگی میں رہیں گے لیکن اس کے بعد حضرت مہدی کے وفات ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا کام ہے تیسرا کام کیا ہے کہ یہ کم و بننا سبین لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ جس طرح اللہ کو پسند ہے عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے اور کیا کریں گے اور یکسر و صلیب۔ صلیب کو توڑیں گے صلیب کس کو کہتے ہیں یہ جو عیسائی لوگ جو کرس کرتے ہیں اس کو کیوں کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ افسوس کرتے ہیں کہ حضرت عیسا کو سولی دی گئی تو اس لیے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ دا ثابت کریں گے کہ نہیں وہ تو زندہ ہے تو اس لیے وہ توڑیں گے جہاں بھی پائیں گے توڑ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسائیوں کے خلاف بھی لڑیں گے اور چوتھے کام کیا ہے یقتل الخنزیر خنزیر کو قتل کریں گے اور نمبر پانچ نمبر چھ یبا ال جزیہ کو ساخت کریں گے جزیہ کے معنی کیا ہے جزیہ اسلام میں یہ ہے کہ جو جب مسلمان کسی ملک کو پتہ کرتے تھے کچھ کافر لوگ دار اسلام میں رہنا چاہتے ہیں یہودی نصرانی عیسائی مشرک اور تو ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اسلام میں رہے گا لیکن یہ کریں گے کہ آپ کی حمایت ہم لوگ کریں گے آپ ہم لوگ کے خلاف کوئی عمل نہیں کرو آپ کچھ متعین رقم کیا جاتا کہ آپ مسلمانوں کو دو ہر سال اور بہت کم ہوتا ہے اس کے بدلے میں آپ کی حمایت ہوگی اور آپ جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو بھی لی جائیں گے لڑائی کے لیے تو اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ جزیا ہوتا ہے تو کیا ہے حضرت عیسی جب آئیں گے تو جزیا چالو رہے گا تو پھر حضرت عیسی ختم کر دیں گے کیوں ختم کریں گے یہ اس کا سبب ابھی ذکر کریں گے زیادہ تر راجیہ ہیں ہے کیونکہ کوئی کافر نہیں رہ جائے گا سارے لوگ مسلمان رہیں گے کیونکہ کافروں کو قتل کیا جائے گا یا حجو کے ساتھ یا تو کچھ لوگ رہیں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے یا یعنی کاپروں کے ختم ہو جائیں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول اللہ حکمل فلح سلم سلیب فلحصیر اور آخر حدیث تک اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں کہ عیصب مریم آسمان سے اتریں گے حکومت یعنی حاکم بنیں گے عدل و انصاف قائم کریں گے صلیب کو توڑیں گے جزیہ نہیں لیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید ذکر کی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی اعمال ہے اسی طرح نمبر ساتھ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا رہیں گے مسلمانوں کو ایک لیڈر رہیں گے خلیفہ رہیں گے اور یہ ذکر کیا گیا لیکن کہاں بھی حتیہ کہ یاجوج جوج و کو نکلنے کے بعد یا ماجوج کب نکلیں گے اگلے درس میں آئے گا یا جوج واجوج حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نکلیں گے حضرت عیسیٰ جب خلیفہ رہیں گے کئی سال تک تقریباً پچیس یا 30 سال تک رہیں گے پھر اللہ کا پیغام آئے گا کہ حضرت عیسیٰ میں ایسے لوگوں کو بھیجنے والا ہوں ایسے بنی آدم کی کچھ اولاد ہے جو آپ لوگ کسی بھی کی طاقت نہیں کہ اس سے مقابلہ کریں یہ حدیث میں ہے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں اللہ کے رسول فرد نواز سب کے حدیث ہے دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وہی بھیجے گا میں نے اپنے ایسے بندے نکالنے ہیں کہ اس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں لہذا آپ میرے مسلمان بندوں کو طور کی پناہ میں لے جائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ عجوج ماجود کو نکالیں گے کئی دن تک رہیں گے کیا کریں گے یہ اگلے درس میں ان اللہ بتائیں گے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دوران عیسا اور ان کے مسلمان ساتھی کوہتور پر محصور ہوں گے یہاں تک کہ تنگ ہو جائیں گے حالات ان کی بگڑ جائے گی مسلمانوں کی کچھ بھی کھانے چیز پینے کی چیز نہیں یہاں تک کہ کسی حضرت عیسا بدوا دیں گے تو یہ لوگ سارے یو ماجود ہلاک ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ اور مسلمان اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین بے قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کن لاشیں پڑی ہیں پھر دعا کریں گے پھر اللہ بارش برسائیں گے ایک چڑیا آئیں گے اور ان کو اٹھا لیں گے پھر بارش ہوگی پھر اس طرح یہ سارے خیر اور نعمت آ جائے گی تو حضرت عیسیٰ وہاں تک بھی ان کی قیادت کریں گے اور آٹھواں کام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلاحت والسلام دین اور عبادات میں بھی قیادت کریں گے نماز وہی نماز پڑھائیں گے بس پہلے نماز مہدی پڑھائیں گے لیکن باقی زیادہ تر راجہ کہ خود پڑھائیں گے باقی عبادات بھی حد کہ حج کریں گے حج کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمات الدین اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم ہے کیا ہے مریم کہ ابن مریم یعنی عیسا علیہ السلات والسلام پج روہا روحا ایک جگہ ہے ایک وادی ہے مدینے سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک, پچ ایک وادی کا حضرت عیسیٰ وہیں سے حرام بانیں گے پھر اللہ کے رسول قرمت جن او موقع میں رہے تو حج کے لیے یا تو عمرہ کے لیے او تنیا ہما یا دونوں کے لیے اور اللہ کے رسول قسم کھاتے یہ مسلم کی رواج ہے تو حضرت عیسیٰ حج بھی کریں گے حج کے لیے بھی آئیں گے ساریوں کے ساتھ ہی لوگ بھی ان کے ساتھ حج کریں گے اور ان کے ساتھ عمل یہ نے نے یعنی عبادت کریں گے تو یہ حضرت ایسے کہ اعمال ہے اس دنیا میں یعنی جو حاکم اور خلیفہ مسلمان کے ہوتا وہی وہ کریں گے اور سب سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ آپ انصاف کریں گے صلیب توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کو کیا ہے دجال کو بھی قتل کریں گے یہ دلیل کہ خنزیر حلال کے حرام ہے حرام ہے آج کل مسکافل لوگ خوب پالتے ہیں اور ہم لوگ کے نزدیک بالکل حرجو جو بھی خنزیر کے حصہ اس میں ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسائی صلاحت وسلام جب حاکم بنیں گے خلیفہ بنیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے اپنی شریعت پہ انجیل پہ نہیں کبھی نہیں ہو سکتا یہ کوئی بھی عالم میں یہ ذکر نہیں کی کہ وہ اپنے شریعت پہ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اسلام آنے کے بعد تمام دین منسوخ ہو گئے ختم ہو گئے اب دوبارہ اللہ اس کو زندہ نہیں کرے اور تمام کتاب منسوخ ہونے کے بعد کوئی کتاب نہیں باقی رہے گی صرف یہی کتاب قرآن ہے اور اللہ کے رس نے حضرت عیسیٰ کس بنا پر آئیں گے تابع بن کے آئیں گے الگ سے نبی اور الگ شریات لے کر نہیں آئیں گے اگر نبی بن کے بر کر آئیں گے تو اللہ کے رسول کے شریعت پہ نبی رہیں گے اور اگر نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ اس طرح حاکم بن کے آئیں گے عدل احصاف کرنے کے لیے تو وہ بھی العالم کہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور یہی قیامت باقی رہے گی یہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہے اس لیے خاتم النبیین ہے اگر ہم لوگ یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ اور انجیل پر عمل کریں گے تو خاتم النبیین نہیں بنے کیونکہ اس کے بعد بھی ایک نبی آیا اور اگر ہم لوگ یہ کہتے کہ وہ بھی اپنے شریعت پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ دین اسلام قیامت تک باقی نہیں رہے گی جیسا کہ علماء کہتے ہیں بلکہ قیامت تک یہ دین موجود ہے اور حضرت عیسا اسی کے شریعت پر عمل کریں گے اور یہ ایک اور دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار روایت اگر سے کچھ علماء تضعیف کرتے کچھ علماء تقسیم کرتے ہیں شخل اللہ عنہ ایک بار تورات کی ایک صفحہ ان کو مل گئی یا کوئی ٹکڑا ملا تو اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول کے چہرہ بالکل سرخ ہو گئے غصہ ہو گئے ناراض ہوئے یعنی تکلیف ہوئی تو کچھ صحاب کرام نے دیکھا کہ آپ اللہ کے رسول کے چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو تو دیکھنے کے بعد کہنے لگا ربیع باللہ ربن اللہ ربن کے میں اللہ کے اللہ تعالیٰ پر راضی ہوں اور لمارے رسول کی حیثیت سے راضی ہوں اور اس طرح ایمان دوبارہ آپ نے یعنی ایمان تجدید کرنے کے لیے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم اگر موسا زندہ ہوتے تو پھر وہ میری شریعت ہی پر پابندی کرتے اور میری شریعت کی اتباع کرتے اور اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تو جب حضرت موسا تھے تو حضرت عیسیٰ کی بھی یہی حال ہے <تصفح> تو یہ حضرت عیسیٰ اسی کے شریات پہ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجیں گے کیوں بھیجیں گے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ جو کرتا اللہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں کسی کا حق میں نہیں کہ اعتراض کرے لا اللہ لسلو لا امائیں پال او رسعلوم کہ اللہ سے پوچھا نہیں چاہتے کیوں کرتے ہو لیکن لوگ سے پوچھا جاتا ہے یعنی انسانوں سے اللہ پوچھیں گے تو اللہ جو کرتے ہیں مناسب ہے انسان کے اوپر واجب ہے کہ ایمان لائے تو اس لیے یہ اللہ نے کی ہے ایک یہ ہے تاکہ اللہ ثابت کرے کہ اللہ جو کرنا چاہتے کرتے ہیں اور یہ امتحان ہے ہم لوگ کے لیے کہ ہم لوگ ایمان لاتے کہ نہیں جو انکار کرتا سمجھو وہ اسی امتحان میں وہ فیل ہو گئے اور جو ایمان لاتا سمجھو اس میں کامیاب ہوا دوسری یہ ہے علماء کہتے یہودیوں پر جواب اللہ دینا چاہتے جو یہودی لوگ کیا دعوی کرتے ہیں کہتے کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل کیے قتل کروائے اور قتل کر دیے ختم ہو گئے تو اللہ فہن حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ یہ یہودیوں یہ کو جیسا کہتے تماشا مارنے کے لیے آیا بدلہ پہلے کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے جتنا مطبوع ایمان جو جتنا لوگ لائے ان کو قتل کرنے لگے تو یہ اللہ سبحانہ کا موقع دیں گے تاکہ وہ حقیقت ظاہر کرے دوسری بات یہ ہے اسی میں ہے کہ اللہ سماتا تاکہ ان کے الدجال جس پر وہ لوگ یہودی لوگ الدجال کے پیچھے دوڑیں گے جس کو اس کو لیڈر سمجھتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسے کے ہاتھ سے ان کو قتل کروائیں گے تو اسی لیے یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ ظاہر کریں یہودیوں کے جواب دیں کہ تم لوگ حضرت عیسی کو قتل نہیں کیے وہ تو زندہ ہے کس طرح آ کے تم لوگ سے لڑائی کریں گے اسی طرح تیسری بات یہ ہے تاکہ نسارا عیسائی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عیسی پر ایمان لاتے ہیں ان لوگ کو بھی جواب دینے کے لیے آتے ہیں کیا جواب دیں گے لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ خود ہی اللہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی کو قتل کیے اسی لیے وہ لوگ کروسی سلیم بناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ ثابت کریں گے کہ نہیں میں زندہ ہوں نہ مجھے کوئی قتل کر پائے نہ اللہ کے فضل کرم سے اور اسی طرح میں آؤں گا اور تم لوگ صرف ہو اس لیے ان کے مخالف بنیں گے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب رومی لوگ اکثر ہوں گے زمین پہ اور رومی لوگ عیسیٰ ہی ہے تو اسی لیے وہ لوگ تصرت کے ہوں گے حضرت عیسیٰ ان کی مخالفت آئے کریں گے اور ان کے سارے سلیب توڑ دیں گے حقیقت ان کے سامنے کھول دیں گے چوتھی یہ ہے اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ دین اسلام اور اللہ کے رسول کے فضیلت ہر ایک ہر ایک کے فضیلت سے زیادہ ہے اب ہم لوگ جانتے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ہے لیکن اگر یہ جانیں گے کہ حضرت عیسہ آئیں گے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے متبع بنیں گے تو یہ اللہ کے رسول کے فضیلت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ دین کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک مسلمان جب یہ جانتا ہے کہ میرا دین اتنا اللہ کے نزدیک معزم ہے کہ سارے دین منسوخ ہو چکے اسلام کے سامنے تو ایک انسان یہ دین کو اپنے یعنی زور سے پکڑتا اور کبھی وہ مرتد یعنی کرشچن ہونے یہودی ہونے کے کبھی سوچتا نہیں جیسا کہ آپ مسلمان ہو آپ جانتے ہیں کہ اللہ آخر اس میں حضرت عیسی کے دین تو منسوخ ہوگا کہ عیست جب آئیں گے تو ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں کیونکہ اجازت نہیں دی جائے گی تو اسی لیے ہم لوگ کو ظاہر ہوگا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین مقبول نہیں ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں اس میں ایک فضیلت حضرت عیسیٰ کی فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ اتنا دن تک ان کو زندہ رکھا اور ان کو موت نہیں آئی قتل نہیں کوئی کر سکا اللہ سلم کو اٹھا لے جوانی میں اور ان کو دوبارہ بھیجیں گے ان کے ہاتھ سے دجال کے خطاب ہوگا اور وہی آخری شخص ہوں گے جن کے یعنی جس کے ساتھ جہاد لوگ کریں گے تو ایک بڑی فضیلت ہے اور اللہ سو بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ کرتے تو یہ کچھ حکمت ذکر کی گئی ہیں اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ ان کے زمانے میں کیا کیا ہوگا حضرت عیسے کے زمانے میں کیا تبدیلیاں زمین پہ آئے گی بتایا گیا کہ مہدی سے پہلے مصیبت رہے گی لوگ قتال کریں گے فساد ہوگا لیکن جب, جب, جب حضرت مہدی آئیں گے تو کچھ حالات سدھر جائے گی لیکن پھر دجال جب آئے گا تو پھر زمانہ خراب ہونے لگے گا جیسا کہ پچھلے دس میں ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام جب آئیں گے تو ان کے زمانے میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی لیکن اکثر علماء نے یہ چیز کو نہیں ذکر کی انتباہ نہیں کی حضرت عیسی کے زمانہ دو طریقے سے گزرے گا ایک حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے ایک زمانے میں خوشیاں یعنی ایک زمانے میں تنگی ہوگی پریشانی ہوگی اور دوسرے زمانے میں جو کم ہے اس میں یعنی ان لوگ خوشحالی رہے گی اور یہ ابھی تفصیل ذکر کریں گے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کیا کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہے کہ سارے دین ختم ہو جائیں گے اور صرف اسلام کے دین باقی رہے گا ان کے زمانے میں یعنی اسلام مصرانیت عیسائیت نہیں اسلام کے دین ان کے زمانے میں صرف باقی رہے گا تمام ادیان ختم ہو جائیں گے ہاں ہو سکتا ہے کچھ افراد ہوں گے لیکن عمومی طور پر ختم کیا دلیل ہے حضرت ابو ویرا کا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی حضرت عیسی کے زمانے میں کیا ہے اللہ کے رسول و... <الْجِزْيَة> کا رسولیا حضرت عیسا جزیہ ختم کریں گے اور جزیہ کافروں کا ہے اسی لیے کافر نہیں رہیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللَّهُ فِي زمانِهِ الْمِلَ إِلَّا <الْإِسْلَام> کہ اللہ سبحان ہو تعالی یعنی انہیں کے زمانے میں تمام ادیان ختم کر دیں گے سوائے مذہب اسلام باقی رہے گا یہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صاحب سلم حکم اللہ کے رسول کے یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہے پھر صرف تمام دین ختم تو یہ پہلے خیریت ہے کہ تمام کافر لوگ ختم اور سارے لوگ کیا ہوں گے سارے لوگ صرف مسلمان ہوں گے بلکہ وہ منو مومنوں کو خوشخبری دیں گے دجار کو قتل کرنے کے بعد اور یہودیوں کے ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حدیث میں ہے تم میں نبی اللہ عیسا قوما کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ عان و تعلق کو فٹنے سے بچا لیا یعنی دجال کے فٹنے سے بچا لیا اور کیا کریں گے حضرت عیسیٰ فیم سے تو ان کے چہرے میں مسا کریں گے مسا یہ تو تسلی کے طور پر یا تو کیونکہ وہ لوگ فٹنے میں جیسا کہ فتنہ ہوا پریشان ہوں ہو حالت بالکل بدل گئی تو مسا کریں گے تاکہ ان کی صحت واپس آ جائے جس طرح پہلے کرتے تھے اور وہ حدیت اور انہیں ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار رکھا ہے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دیں گے تو اس طرح ان کو کیونکہ فرشتے ضرور ان کو بتائیں گے تو اس لیے وہ خوشخبری دیں گے دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت ایساری صلاحت و السلام کیا کریں گے ان کے زمانے میں کہتے ہیں اخلاق محبت بالکل ہر طرف چھا جائے گی یعنی سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے دشمنی ختم کریں گے سکینہ کا پر سب بالکل ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی ایک دوسرے دشمنی نہیں کریں گے اتنا محبت ہو جائے گی اور کیا ہے اور اللہ سلمان تعالیٰ ان کے اموال اور روزی میں برکت خوب دیں گے بہت ہی برکت ہوگی اور کیا بھی ہوگا چوتھی چیز یہ ہے کہ جو موزی حیوانات ہیں صرف انسان نہیں کہ موزی جانور کوئی بھی نقصان دہ نہیں ہوگا شیر ہو سانپ ہو وہ بھی انسان کو بھی نقصان ہی نہیں پہنچائے گا یہ حالت بدل جائے گی یہ ہو جائے گا کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کیا ہے ولطاب نہ شہنا یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ولطابن نہ شہنا وہ اقبل کے رواج ہے یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کے دنوں سے کینا بوز اور حسد جاتا رہے گا حضرت عیسائی علیہ و السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اتنا مالداری ہوگی جس طرح بتایا گیا کہ مہدی کے یا میں کچھ دن کے لیے ہوگا اسی طرح حضرت عیسی کے زمانے میں بھی ہوگا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعد مسیح توبا یعنی خوشخبری ہے اور بہت ہی اچھا ہے بہت اچھی زندگی حضرت عیسے کے بعد آنے کے بعد دو بار اللہ کے رسول یہ کہا پھر اللہ کے رسول پر توما اطلقر کہ آسمان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بارش برسائے اور زمین کو اجازت دی جائے گی کیونکہ دجال میں یہ سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اجازت دی تو وہ نباتات نکلیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ اپنے دانا کسی زمین میں نہیں بلکہ ایسے چٹے جو کہہ کیا ہے یعنی کوئی ایسے پتھر چٹان ہو جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا رسول تک جو سفا پہاڑ ہے اس میں ایک نبات نہیں نکل سکتا کیونکہ اس میں مٹی نہیں صرف پتھر ہے تو اللہ کا رسول خبر اگر اس میں بھی آپ دانا رکھو گے تو برکت کے طور پر وجہ سے یہ بھی اگے گی اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں ولا شاہ ولاسد ولا تباہ نہ لڑائی ہے نہ حسد ہے نہ بوجھ ہے بلکہ اللہ کا رسول فرماتے مر فلا کہ انسان شیر سے گزرے گا سامنے سے گزرے گا تو شعر اس کو چھیڑے گا نہیں وہ آلہ کیا ہے ویپا فلاں تدرو اور سانپ پر کچلے گا اور سانپ اس کو کاٹے گی بھی اور ایک رواج میں آتا ہے کہ حتہ چھوٹا بچہ سام سے اس طرح کھیلے گا جیسے کہ کوئی کھیل ہے اور شیر کو انسان اس کے ساتھ بیٹھے گا کچھ بھی نہیں کرے گا جس طرح انسان اللہ کا رسول بکی کی بات میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں لومری اور یہ بھیڑیا جو ہوتے ہیں یہ اور بکرا دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ اس وقت جب حضرت عیسے کے زمانے میں ہوگا لیکن بتایا گیا کہ حضرت عیسے کی زندگی دو مرحلے سے گزرے گی ایک مرحلہ شدت اور دوسر مرحلہ رہا ہے شدت یعنی شروع میں پریشانی ہوگی شروع میں کیونکہ جہاد کریں گے لوگ قتل کیے جائیں گے شہادت ہوگی لوگ کو خوشخبری دیں گے کہ جنت میں جاؤ صبر کرنے کے طور پر دیں گے کہ جہاد کرو تو شروع میں پریشانی خوب ہوگی لیک اور, دج... اور یا جاجوج بھی آئیں گے پھر حدیث میں آتا کہ یا جاجوج کے زمانے میں وہ لوگ جب چھٹیں گے کوہتور میں تو یہاں تک ہوگا کہ یہ لوگ کے پتہ نہ اللہ کا رسول ذکر کرتے کہ ایک چھوٹی چیز ان لوگ کی اس دنیا کے برابر ہوگی یہاں تک یعنی کچھ بھی کھانے کے نہیں ملے گا پریشان ہو جائیں گے اور کچھ رات میں تک لوگ تنگ ہو کے کسی آدمی کو بھیجیں گے کہ جا دیکھو یہ موجود ہے کہ نہیں اور اس طرح بھیجیں گے کہ امید رکھیں گے کہ یہ لوٹے گا نہیں ان کو قتل کیا جائے گا لیکن وہ دیکھ کر بتائے گا کہ نہیں وہ لوگ مختول ہیں تو سارے لوگ آئیں گے تو اتنا حالت پریشانی ہوگی لیکن آخری سات سال میں صرف آخری سات سال میں یہ خوشیاں ہوں گی جو ذکر کیا گیا کہ لوگ خوشیاں ہوں گی اور یعنی آپس میں دشمنی ختم کریں گے اور محبت ہوگی کیا دلیلیں یہ پیش کریں کہ کیونکہ آگرہ مسئلہ کیا ہے کم سیم خود ہو فل کہ حضرت عیسا علیہ السلط والسلام زمین میں کتنا سال رہیں گے بتا گیا کہ مہدی کتنا سال سات یا آٹھ یا نو دجال چالیس یا ایک سال دو مہینہ دو ہفتہ ہم لوگ کے حساب سے حضرت عیسیٰ کتنا سال رہیں گے ایک روایت میں آتا کہ چالیس سال اور دوسری روایت میں علماء کہتے کہ سات سال اس میں اختلاف ہے پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں حدیث میں رسول فرماتے ہیں پیم کو تو نسنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام زمین پر چالیس سال رہیں گے چالیس سال تک حکومت کریں گے اور دوسری جو روایت عبداللہ ابر اللہ حدیث ہے کہ اللہ سلاتا حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے اور بھیجنے کے بعد وہ جو خوش حدیث کچھ لمبا ہے تو اللہ کا حدیث کچھ لمبی ہے تو کہتے حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجیں گے سنم کو الناس سب اصنین پھر لوگ سات سال تک رہیں گے دو آدمی کے درمیان کچھ بھی دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ ایک ری بھیجیں گے تو اس سے لوگ وفات پائیں گے تو یہ کچھ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سات سال میں خوشیاں منائیں گے ان لوگ کی زندگی اچھی ہوگی اب یہ دونوں حدیث میں جمع کس طرح کیا جائے کون زیادہ صحیح کی چالیس سال کے سات سال اس کے علماء نے کئی طریقے سے جمع ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور وہ کچھ علما کہتے نہیں یہاں حضرت عیسیٰ سات سال رہیں گے اور چالیس کوں کہا گے کیونکہ تینتیس سال پہلے آئے تھے اور اس میں اللہ نے ان کو اٹھا لیے وفات تو نہیں ہوئی اٹھا لیے پھر آئیں گے سات سال تو ٹوٹل چالیس ہے لیکن یہ بالکل یہ اختیار اور یہ قول بالکل ضعیب کیونکہ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں پیم کو سل آرم یعنی دوسرے بار جب آئیں گے حکومت کریں گے تو چالیس سال رہیں گے نہیں کہا ٹوٹل حضرت عیسیٰ چالیس رہیں گے تو اس لیے وہ ضعیف ہے تو اس لیے علما کہتے ہیں چالیس ہے کہ ساتھ ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ساتھ چالیس سال وہ رہیں گے لیکن سات سال جو دوسری میں اگر غور کیا جائے تو نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ سات سال رہیں گے اس حدیث میں آتا کہ لوگ سات سال میں اس طرح رہیں گے خوش رہیں گے تو اس لیے حضرت عیسیٰ نہ رہے لیکن لوگ سات سال تک خوش رہیں گے یہ بھی بات زیادہ قوی ہے اور ایک جو میں میرے سمجھ میں جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو زمین میں کئی سال تک چالیس رہیں گے اس میں سات سال جو ذکر کیا گیا آخری سات سال جا یہ جاجوج و معجوج کے بعد کیونکہ حضرت جب حضرت عیسیٰ کی زندگی دو ذکر کیا گیا ایک میں سختی ہوگی پریشانی ہوگی یہ کب یہ یاجوج و ماجوج کو آنے تک ان کے وفات تک پریشانی رہے گی لیکن یاجوج و ماجوج ختم ہونے کے بعد زمین کو اللہ صاف کریں گے پھر یہ حکم آئے گا کہ بارش یعنی آسمان سے حکم دیا گیا کہ بارش برسا اور زمین سے تو یہ سات سال سے مراد کہ چالیس میں آخری سات سال میں یہ ہے کیونکہ حدیثوں میں جو آتا ہے یاجوج و ماجوج کے ہلاک کے بعد لوگ خوشحالی میں رہیں گے اور اس سے پہلے پریشانی میں رہیں گے تو اس لیے یہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے حضرت عیسا چالیس سال تک خلیفہ رہیں گے زمین پہ حکومت کریں گے لیکن آخری سات سال میں رہا اور خوشحالی رہے گی بات سمجھ میں کہ نہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ حضرت عیسے کے وفات آخری دو مسئلہ چھوٹے مسئلہ ہے حضرت عیسے کے وفات کہاں ہوگی اور کس طرح ہوگی کس طرح ہوگی کہیں نہیں آتا ہے لیکن طبیعی موت ہوگا لیکن ان کی موت آئے گی دوبارہ لوگوں کو ان کو نہیں اٹھائیں گے اس بعد وہ تو مریں گے جیسا کہ عام انبیاء مرتے ہیں ہم لوگ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء کی وفات نہیں ہوتی نہیں وفات ہوتی اور وفات ہوگی عام لوگوں کی طرف اور جو اس وقت مسلمان رہیں گے ان کی جنازہ پڑھیں گے اور ان کو تدفین کریں گے اللہ کے رسول فرمات فیم کو عرب فی ارض اربعین ارب سنا کہ آپ کی حکومت چالیس سال تک رہے گی ثم یہ تو پھر وہ فوت ہوں گے سلی ہل مسلمون پھر مسلمان ان کی جنازہ نماز جنازہ پڑھیں گے نماز جنازہ مسلمان لوگ پڑھیں گے جو مسلمان اس وقت موجود رہیں گے کون امام رہے گا ان کے بعد کون رہے گا یہ اللہ کو پتا ہے لیکن ان کی تدفین کہاں کی جائے گی کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی تدفین اور اس نے اس کتاب والے بھی تصریح کی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہ شادی کریں گے ان کے اولاد ہوں گے پھر اس کے بعد پینتالیس سال رہیں گے پھر مریں گے پھر میرے قبر کے پاس ہی ان کے تدفین کیا جائے گا لیکن اکثر علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں اکثر علماء اس کو تضعیف کرتے ہیں کچھ علماء اس کو, کو تصویر لیکن اکثر تضعیف اور حدیث صدت سے قریب ضعیف ہے تو اس لیے کہاں تدفین ہی اللہ کو پتا ہے کیونکہ حضرت عیسائی علیہ و سلام اس وقت تو شام میں رہیں گے اب وہ مدینہ کیوں آئیں تدفین کیسے کیا جائے گی اللہ کو پتا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی اور ہو سکتا ہے کہ صحیح نہیں کیونکہ روایت بالکل صحیح نہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ان کی ان کی تدفین حضرت مریم کے پاس ہوگا ان کی والدہ کے پاس کیونکہ قبر تو شام میں ہے لیکن وہ بھی کہیں روایت نہیں ہے تو تدفین کے مسئلہ نہیں جانتے ہیں کس طرح موت ہوگی وہ بھی نہیں جانتے ہیں لیکن اتنا جانتے کہ عام موت ہوگی اور مسلمان کی جنازہ پڑھیں گے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ و یہ اللہ کے معجزات میں ہے کہ مسلمان لوگ حضرت عیسی کے بعد چند سال رہیں گے خوشحالی میں رہیں گے جس طرح حضرت عیسی کے آخرے ایام میں رہیں لیکن وہ لوگ اللہ سہانتا ان کو وفات کر دیں گے ایک بار گی کسی سے ایک اچھی ہوا آئے گی کس کے طرف شام کی طرف سے جتنا مسلمان ہوں گے اس وقت جس کے دل میں ایمان کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا وہ کہیں بھی رہے گا، چاہے پہاڑوں کے بیچ میں رہے چاہے جنگلی جنگل میں رہے وہ ہوا آئے گی وہ سو کر اسی میں اس کا انتقال ہو جائے گا اور کون لوگ بچیں گے جو فاسق ہیں اور جو لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے یا دوبارہ افیر گئے وہ لوگ باقی رہیں گے پھر اس طرح قیامت ایسے بدماشوں پر اٹھے گی اسی لیے بتایا کہ مسلمان جو جماعت کی آخری جماعت ہوگی اللہ کے رسول و فرماتے کے قیامت تک لوگ لڑیں گے جہاد کریں گے یہاں تک کہ دجال کو قتل کیا جا اور حضرت عیسیٰ تک اس کے بعد جہاد کے نام نہیں آتا ہے اور مسلمان کہیں اکثر ختم ہو جائیں گے اور کس طرح جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں اللہ رسول تم میں رسول اللہ عری اناری یہ مسلم کی باتیں کہ اللہ عسمدہ ایک ٹھنڈے ہوا بھیجتے ہیں شام کی طرف یعنی بلاد فلسطین کی طرف سے آئے گی پلائب کا علیہ وجین ارد عہد الفی کلبی من ایمان اللہ کے رسول کی کسی مسلمان کس کے دل میں خیر ایمان کے اگر ذرے کے برابر ہو تو وہ ہوا آئے گی اور اس کو قبضت اس کے روح لے لے گی یہ مسلم کی روایت ہے تو کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور دوسرے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدت عاجیہ کے حدیث ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی باقی لوگ اپنے آبائی دین کفر شرک کی طرف پلٹ جائیں گے یہ مسلم کے بعد اور اسی پر قیامت اٹھے گی اس سے واضح تیسرے حدیث اور اس سے اختتام کرتے ہیں حضرت نواز بن السلمان کی حدیث ہے کہ اللہ سمانوت عجوج ماجود کے خاطر کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے لوگوں کی پوری جماعت ایک ان انار سے پیٹ بھر لے گی یہ برکت ہوگی حضرت عیسے کے آخر ایام میں اور ان کے بعد کیا ہے ایک انار سے پوری جماعت کے پیٹ بھر جائے گی اور انار ہم لوگ کی طرح نہیں ایک مبارک انار ہوگا اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے آئیں گے بہت سے لوگ تصور کر بہت سے لوگ اس کو انکار پہلے کر چکے ہیں یعنی اگر کوئی ابھی انکار کرتا کہیں گے تو پہلے نہیں بہت شریف لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو اس کو اپنے دماغی نکال دے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث میں غلطی ہے نہیں غلطی نہیں ہے ہم لوگ کا سمجھ میں غلطی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا لوگ اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی بغل کے نیچے تک ہوا جائے گی اور ہر مومن اور مسلم کے روح قبض کر لے جا... گی... گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت ہوگی یہ مسلم کی روایت ہے نواز مسلمان ہے یہ روایت کی اللہ کے رسول سے تو اس لیے یہ خاتمہ اس طرح ہوگا اور حضرت عیسیٰ آخری آخری ہوں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سے ہم کو ہمیشہ ایمان اور اسلام کے حالت پہ زندہ بھی رکھے اور ہم لوگ کو بھی وفات دے صلی اللہ عالیہ محمد وہ عالیہ علی وس اجمعین الحمد